لا حول ولا الا باللہ لزیم. بسم اللہ بلّہ عظیم بسم الرّرحیم اللہ صلی علّہ محمّد و علیہ محمد وََ جل فرجمجمعین ذرا فرض کریں کہ کل صبح کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور اسے اچانک یہ خبر ملے کہ اس ملک کی تمام زمینیں کارخانے اور جتنے بھی زیر زمین قدرتی وسائل ہیں نا وہ اب کسی ایک حکومت یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی ذاتی ملکیت نہیں رہے ارے واہ یعنی وہ سب عوام کیا ہو گئے ہاں بالکل مطلب وہ شخص خود اور اس ملک کا ہر عام شہری ان وسائل میں برابر کا حصے دار بن گیا اب ظاہر سی باتیں سننے میں یہ کسی یوٹوپیا یا کسی خیالی دنیا کی بات لگتی ہے نا بالکل لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم جس ماڈل پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی بنیاد پر کھڑا ہے آج کا ہمارا یہ فکری جائزہ دراصل سید جہانزیب زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہم راہی تک کے ایک انتہائی کلیدی مضمون پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے پاکستان میں اسلامی معاشی انقلاب اور یہ بہت ہی ایک گہرا موضوع ہے جس پر آج ہم بات کریں گے بالکل اور یہاں گفتگو کے آغاز میں ہی میں یہ بات واضح کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نشست کا مقصد کسی مخصوص سیاسی یا معاشی نظریے کی ترویج ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کی طرف داری کر رہے ہیں صحیح بات ہے ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ جو مصنف کے پیش کردہ خیالات اور دلائل ہیں بس ان کو دیانتداری سے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے اس پورے ماڈل کو سمجھنا آسان ہو ہمارا آج کا ہدف सिर्फ कोई खुश्क आदादोशुमार का जायजा लेना नहीं है बल्कि एक ऐसे मुकम्मल निज़ाम फिक्र को समझना है जो वसाइल को देखने का जाविया ही बदल कर रख देता है तो चले इस मौजूद की तहें खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास बात है तो इस मौजू की तहें खोलते हुए जो सबसे बुनियादी और ताकतवर बात सामने आती है वो ये है कि देखें ये मॉडल मीशत को महज रूपों पैसों या मुनाफा और नुकसान के लेन देन नहीं समझता अच्छा तो फिर इसकी बुनियाद क्या है اس کی بنیاد دراصل ایک انتہائی گہرے عقیدے پر رکھی گئی ہے مصنف کے مطابق اس پورے نظام فکر کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ اس کائنات اور اس کی ہر شے کا حقیقی اور حتمی مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے یعنی انسان کو مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے بالکل نہیں انسان اس دنیا میں مالکِ کے کل نہیں ہے بلکہ اسے محض ایک امین یعنی ٹرسٹی اور خلیفہ کے طور پر ان وسائل کو استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے اور یہ مطلب کوئی عام سی نظریاتی بات نہیں ہے ہاں ظاہری سی بات ہے اس کا تو عملی اثر بہت گہرا ہوگا بالکل جب ہم ملکیت کے اس روایتی جو ایک سرمایہ دارانہ تصور ہے اسے امانت میں بدلتے ہیں تو عملی طور پر معیشت کا پورا ڈھانچہ پیداوار کے طریقے اور تقسیم کے تمام اصول جڑ سے بدل جاتے ہیں یہ ملکیت سے امانت تک کا سفر واقعی ایک بہت بڑا یعنی پیراڈائم شفٹ ہے اگر اس تصور کو ہم روزمرہ زندگی کے ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں آہاں بتائیے فرض کریں کہ کسی شخص کو ایک دوست کے مکمل فرنشت اور شاندار گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی جائے اب وہ شخص اس گھر میں رہ سکتا ہے उसकी तमाम सहूलियात इस्तेमाल कर सकता है फ्रिज में रखा खाना खा सकता है सही लेकिन वो उस घर का फर्नीचर बेच कर सारा पैसा अपनी जेब में नहीं डाल सकता क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है वो सिर्फ एक निगरान है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी हिफाजत और दुरुस्त इस्तेमाल है बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी आपने اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس ماڈل کے تحت ریاست بھی خود کو مالک یا آقا تسلیم نہیں کر سکتی یعنی ریاست بھی صرف ایک نگران ہے ہاں نا ریاست بھی محض ایک نگران اور امین بن جاتی ہے ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وسائل کا استعمال م, چند افراد کی تجوریاں بھرنے کے بجائے اجتماعی فلاح کے لیے ہو رہا ہے مصنف نے اس کی بہت شاندار اور ٹھوس مثالیں دی ہیں جیسے کہ? جیسے بلوچستان میں واقع ریکوڈک کے سونے اور تانبے کے بے پنا ذخائر کی مثال لے لے یا پھر سندھ میں تھر کول فیلڈ کے کوئلے کے وسیع ذخائر ہاں وہ تو بہت بڑے ذخائر ہیں بالکل تو اس اسلامی معاشی ماڈل میں یہ قدرتی وسائل کسی ایک فرد کسی مخصوص خاندان یا کسی بیرونی ملٹی نیشنل کمپنی کی ذاتی جاگیر نہیں رہ سکتے انہیں پورے معاشرے کی ایک اجتماعی امانت سمجھا جاتا ہے हم, رکھیے نظریاتی حد تک تو یہ بات بہت دلکش اور منصفانہ لگتی ہے کہ تھر کا کوئلہ یا ریکوڈک کا سونا عوام کی امانت ہے لیکن میرا مطلب ہے عملی دنیا کی تل حقیقت تو کچھ اور ہے نا وہ کیسے دیکھیں ان وسائل کو زمین سے نکالنے کے لیے اربوں ڈالرز کی جدید ترین مشینری چاہیے ماہرین چاہیے اور ظاہر ہے غیر ملکی کمپنیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک تنقیدی ذہن فوراً یہ سوچے گا کہ کی کیا ریاست واقعی ان بڑی عالمی کمپنیوں کے سامنے صرف ایک نگران کی حیثیت سے ڈیل کر سکتی ہے کیا وہ کمپنیاں اپنی کڑی شرائط نہیں منواتیں hmm. ये एक बहुत अहम और अमली सवाल है देखें मुसन्फ के मॉडल के मुताबिक जब रियासत खुद को मालिक समझती है तो होता क्या है उसके जो करप्ट एहलकार होते हैं वो अपना जती कमीशन और मुनाफा देख कर उन आलमी कंपनियों के साथ सस्ते और मतलब अवाम दुश्मन मुहदे कर लेते हैं हाँ ये तो हम देखते ही आए हैं لیکن جب ریاست محض ایک امین کے طور پر مذاکرات کی میز پر بیٹھتی ہے تو وہ پوری قوم کی طرف سے ایک سخت گیر وکیل کا کردار ادا کرتی ہے اس نظام میں بیرونی کمپنیوں کے ساتھ معاملات مکمل کنٹرول یا اونرشپ کی بنیاد پر تعینی کیے جاتے اچھا تو پھر کس بنیاد پر ہوتے ہیں شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہوتے ہیں غیر ملکی کمپنی صرف ایک شراکت دار ہوتی ہے جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کا ایک طے شدہ منافع لیتی ہے لیکن وسائل کا کنٹرول اور جو حتمی ملکیت ہے وہ موشرے کے پاس ہی رہتی ہے زبردست اور اس سے بھی بڑھ کر اس منصوبے کے ارد ارد بسنے والی مقامی آبادی کو صرف سستی مزدوری کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بالکل انہیں ان وسائل سے حاصل ہونے والی دولت میں باقاعدہ حصہ گار یعنی شیئر ہولڈر بنایا جاتا ہے سمجھ گیا یعنی مقامی لوگ صرف مزدور نہیں رہتے لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے اگر ریاست اپنا ذاتی منافع نہیں بنا رہی اور وسائل کو عوام میں تقسیم کر رہی ہے تو پھر ریاست کے پاس اپنا نظام چلانے کے لیے فوج رکھنے یا سڑکیں بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ بہت منطقی سوال ہے موجودہ دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کا سارا بوجھ کوئی اٹھارہ یا بیس فیصد جنرل سیلز ٹیکس لگا کر اور بھاری انکم ٹیکس کے ذریعے تنخواہ دار طبقے اور غریب عوام پر ہی ڈال دیا جاتا ہے یا پھر مطلب ریاستیں آئی ایم ایف کے سودی قرضوں کے بوجھ تلے طبی ہی رہتی ہیں اس ماڈل میں ریاست کی آمدنی کا عملی ڈھانچہ کیا ہوگا مصنف نے اس کا بہت واضح خاکہ پیش کیا ہے इस निजाम में रियासत का जो बुनियादी इनहिसार है न वो अवाम का खून चूसने वाले इन भारी टैक्सों पर नहीं होता तो फिर आमदनी कैसे होती है रियासत की आमदनी का बड़ा हिस्सा इन्हें कुदरती वसाइल के शफाफ इस्तेमाल से और शरी मालियाती असूलों से हासिल होता है और इसमें जो सबसे कलीदी और मुआशी लिहाज से सबसे ताकतवर किरदार है वो जक़ात का है जक़ात का जी हाँ اس ماڈل میں زکوات کو محض ایک انفرادی مذہبی فریضہ یا ذاتی خیرات نہیں سمجھا جاتا کہ لوگ اپنی مرضی سے ادا کریں یا نہ کریں بلکہ یہ ایک باقاعدہ مضبوط اور ریاستی معاشی ادارہ بن جاتی ہے لیکن دیکھیں زکوات تو صرف ڈھائی فیصد ہوتی ہے نا کوئی بھی ناقد یہ پوچھ سکتا ہے کہ مطلب محض ڈھائی فیصد زکوات کا نظام اتنے بھاری بھرکم ٹیکسوں اور خربوں روپے کے بجٹ کا متبادل کیسے بن سکتا ہے کیا ریاضی کے حساب سے یہ واقعی ممکن ہے بالکل ممکن ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت گہرا معاشی میکنزم کام کر رہا ہے دیکھیں موجودہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ دراصل پیداوار اور محنت پر ٹیکس لگاتا ہے یعنی اگر میں گا گا تو بالکل آپ کما کے ہیں تو انکم ٹیکس کچھ خریدتے ہیں تو سیلز ٹیکس اس سے کیا ہوتا ہے معاشی سرگرمی سست ہوتی ہے اس کے برعکس زکوات کا معاشی فلسفہ یہ ہے کہ وہ روکے گئے یا جمع کیے گئے سرمائے پر یعنی پر لگتی ہے اچھا جو پیسہ تجوریوں میں پڑا ہے جی اسلام میں دولت کو روک کر رکھنے کی ویسے بھی سخت ممانعت ہے تو جب ریاست زکوۃ نافذ کرتی ہے تو وہ سرمایہ دار جو اپنا پیسہ تجوریوں میں یا غیر فعال اساسوں میں دبا کر بیٹھا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ مارکیٹ میں لگائے کیونکہ اگر نہیں لگائے گا تو وہ ڈھائی فیصد کٹ کٹ کر ختم ہو جائے گا بلکل صحیح سمجھے آپ اسے کاروبار میں لگانا پڑتا ہے تاکہ منافع آئے اور وہ زکاة ادا کر سکے اس طرح زکاة دولت کو گردش میں لانے کا ایک زبردست انجن بن جاتی ہے واہ یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ ہے ہے نا جب دولت مارکٹ میں تیزی سے گردش کرتی ہے تو نئے کاروبار کھلتے ہیں روزگار پیدا ہوتا ہے اور معیشت کا مجموعی حجم یعنی اکنامک پائے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈھائی فیصد بھی ریاست کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت بڑی رقم بن جاتی ہے یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح مطلب ٹیکس لگانے کے فلسفے کی تھوڑی سی تبدیلی پورے معاشی پہیے کی رفتار بدل سکتی ہے اور جب ریاست کے پاس یہ وسائل جمع ہوتے ہیں تو مضمون کے مطابق وہ انہیں عوام پر خرچ کرتی ہے لیکن آم, کیا یہ سہولیات جیسے تعلیم اور صحت یہ کوئی خیرات یا حکومت کی طرف سے دی جانے والی کوئی سبسڈی سمجھی جاتی ہیں آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے مصنف سختی سے اس بات کی نفی کرتے ہیں یعنی یہ خیرات نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ان کے پیش کردہ ماڈل میں روٹی کپڑا مکان صحت کی دیکھ بھال اور معیاری تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق تسلیم کی جاتی ہے فلاہی ریاست کا یہ ماڈل خیرات کے اس فرسودہ تصور کو مسترد کر دیتا ہے تو پھر ریاست کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اس میں ریاست اس بات کی آئینی اور اخلاقی پابند ہوتی ہے کہ اس کے دائرہ کار میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے ریاست جب یہ سہولیات فراہم کرتی ہے تو وہ عوام پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہ صرف اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہوتی ہے جس کے لیے اسے جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا امین مقرر کیا گیا تھا صحیح صحیح اگر ریاست یہ تمام بنیادی حقوق یعنی روٹی کپڑا مکان ہر شہری کو دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے پاس ایک بہت مضبوط پیداواری ڈھانچہ ہونا چاہیے بالکل پیداوار تو بنیادی چیز ہے اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری پیداوار کا سب سے بڑا انجن تو زراعت ہے مصنف کے ماڈل میں اس جاگیردارانہ ذریع نظام کا کیا حل پیش کیا گیا ہے جہاں آج بھی مطلب کسان مزاریوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں دیکھیں زراعت اس اسلامی معاشی ماڈل میں ایک انتہائی مرکزی حیثیت رکھتی ہے مصنف بالکل واضح کرتے ہیں کہ حقیقی معاشی انقلاب تب تک آ ہی نہیں سکتا جب تک زمینوں کی ملکیت چند بڑے جاگیرداروں کے قبضے سے نکال کر منصفانہ طور پر تقسیم نہ کی جائے یعنی زمین کسان کو ملنی چاہیے جی وہ کسان جو دن رات مٹی سے سونا اگانے کی جد جہد کرتا ہے اسے اس کی محنت کا پورا منصفانہ اور فوری صلاح ملنا چاہیے جب کسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کسی وڈیرے کا غلام نہیں بلکہ اس پیداوار کا حقیقی حقدار ہے تو اس کا تو سیدھا اثر پیداوار پر پڑے گا بالکل اور ساتھ ہی جب ریاست اسے پانی کا بہتر نظام اور جدید زرعی ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے تو زرعی پیداوار میں قدرتی طور پر کئی گنا اضافہ ہوتا ہے और मेरे ख्याल में इसका एक मनती नतीजा ये भी निकलता होगा कि जब देही देत मजबूत होगी तो शहरों की तरफ आबादी का सैलाब भी रुकेगा आपने बिल्कुल सही निशानदही की आज जो हम देखते हैं कि रोजगार की तलाश में देहात से शहरों की तरफ अंधा हिजरत हो रही है जिससे Hmm, شہروں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ دیہات میں کسان کا استحصال ہو رہا ہے ظاہری سی بات ہے جب دیہات میں خوشحالی ہوگی تو لوگ شہر کیوں بھاگیں گے بالکل اس ماڈل میں جب دیہات خوشحال ہوتا ہے تو آبادی کا دباؤ خود بخود متوازن ہو جاتا ہے hmm, یہ پیداوار اور شراکت داری کی بحث سیدھی ہمیں موجودہ عالمی معیشت کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے اور وہ ہے سود یعنی ربا جی یہ تو ایک ہے آج کی عالمی معیشت تو مطلب سود کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی مصنف کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے سودی نظام اور اسلامی شراکت داری کے ماڈل میں کیا بنیادی فرق ہے سود کے حوالے سے نامصنف کا موقف بہت دو ٹوک اور گہری معاشی بصیرت پر مبنی ہے موجودہ سودی معیشت کو اگر ہم ایک عام سی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایک ٹریڈمل کی طرح ہے جس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہو ٹریڈمل وہ کیسے جس نے قرض لیا ہے اسے اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے بھی روزانہ پہلے سے زیادہ تیز بھاگنا پڑتا ہے سودی نظام میں دولت بغیر کسی حقیقی محنت پیداوار یا خطرے کے بڑھتی لیتی ہے جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اسے سود پر دے کر بیٹھے بٹھائے امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب اور جو غریب قرض لیتا ہے وہ اس کے بوجھ تلے دب کر مزید پیش جاتا ہے اس کے برعکس اسلامی ماڈل نفع و نقصان کی شراکت پر کھڑا ہے اس نفع اور نقصان کی شراکت کا अमली मीशत पर क्या असर पड़ता है मेरा मतलब है क्या इससे माशी बहरान कम होते है? जी हाँ ये इस पूरे फ़लसफे की जान है देखें जब एक बैंक या मालियाती इदारा सूद पर कर्ज देता है तो उसे इस बात से कोई गरज नहीं होती कि कारोबार कामयाब होगा या नाकाम उसे बस अपनी तयशुदा रकम और सूद वापस चाहिए सही लेकिन जब सरमाया फ़राहम करने वाला नफ़ा व नुक़सान का शरातदार बनता है तो वो हकीकी कारोबारी अमल में शामिल होता है वो अंधा धुंध कर्ज नहीं देता बल्कि पहले उस प्रोजेक्ट की अफादियत और कामयाबी के इम्कान का बारीक बीनी से जायजा लेता है क्योंकि उसका अपना पैसा खतरे में होता है बिल्कुल इसका नतीजा ये निकलता है कि मईत हवा में नहीं उड़ती मार्केट में मसनू बुलबुलें यानी आर्टिफिशियल बबल्स नहीं बनते जैसे हमने दो के आलमी मालियाती बहरान में देखे थे بلکہ معیشت حقیقی پیداوار اور خدمات کی ٹھوز بنیادوں پر پروان چڑھتی ہے اور ظاہر ہے اس سب کے لیے مطلب ایک انتہائی شفاف نظام چاہی ہوگا. کیونکہ جہاں پیسہ ہے وہاں کرپشن کا خطرہ تو بہرحال رہتا ہے کیا اس ماڈل میں کرپشن کو روکنے کا کوئی الگ تصور دیا گیا ہے یہ ہاں مصنف کے نزدیک اس نظام میں کرپشن کو صرف قانون کی کتاب کا ایک جرم نہیں سمجھا جاتا چونکہ بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ وسائل اللہ کی امانت ہیں اس لیے اس امانت میں خرد برد کرنے والا صرف ریاست کا مجرم یا قانون شکن نہیں ہے بلکہ وہ مذہبی طور پر بھی مجرم ہے بالکل وہ مذہبی اور اخلاقی طور پر بھی یہ خائن قرار پاتا ہے اور یہ جو احساس جواب دیہی ہے یہ قانون کے ڈنڈے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے اندر سے ابھرتا ہے hmm. یہاں میں گفتگو کا رخ ایک بہت ہی اہم اور تھوڑے سے نازک پہلو کی طرف موڑنا چاہتا ہوں جی ضرور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اگر ہم اس پورے خاکے کو دیکھیں تو یہ سب نظریاتی طور پر تو بہت دلکش منطقی اور پرامن لگتا ہے لیکن جب ہم حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو مصنف خود اپنے مضمون میں ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر کرتے ہیں جی ڈیپ اسٹیٹ کا کردار تو بہت اہم ہوتا ہے موجودہ نظام میں غیر منتخب طاقتیں اشرافیہ اداروں کے اپنے مخصوص مفادات اور عالمی طاقتوں کے ساتھ وابستگیاں اس قدر مضبوطی سے جکڑی ہوئی ہیں کہ کوئی اپنا ایک فیصد منافع یا طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے میں نظام کو بدلنے کے لیے ایک اچانک انقلاب یا براہ راست تصادم کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بہت گہرا سوال ہے کیا تدریجی عمل یعنی یہ جو آہستہ آہستہ تبدیلی لانے کی حکمت عملی ہے اس طاقتور ڈیپ اسٹیٹ کے سامنے بہت سست اور بے اثر نہیں ہو جائے گی hmm. یہ سوال دراصل اس پورے مضمون کا سب سے حساس اور کلیدی حصہ ہے اور مصنف نے اس کا بہت حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے وہ اس بات کو بخوبی تسلیم کرتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کوئی سادہ سا معاشی فارمولا نہیں ہے بلکہ یہ طاقت کے مراکز کو چیلنج کرنے اور اداروں کی تشکیل نو کا ایک طویل مرحلہ ہے تو پھر اچانک انقلاب کیوں نہیں جہاں تک ڈیپ اسٹیٹ کے سامنے اچانک انقلاب یا تصادم کی بات ہے مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جلد بازی میں ریاست اور اس کے طاقتور اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم کا راستہ اپنانے کا نتیجہ عموماً یا تو خون ریزی اور مکمل ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے یا پھر وہ تصادم پرانے نظام کو گرا کر ایک نئے اور بدترین ظلم کی شکل اختیار کر لیتا ہے ہاں تاریخ میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں تو پھر تبدیلی آئے گی کیسے اگر تصادم نہیں تو راستہ کیا ہے مصنف کی سب سے اہم بصیرت یہ ہے کہ دیکھیں موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کی طاقت صرف بندوقوں قانون یا ریاستی اداروں میں نہیں ہے اس کی اصل طاقت عوام کے ذہنوں میں ہے مائنڈ سیٹ میں بالکل برسوں کی ذہن سازی سے اس مفاد پرستانہ سوچ کو معاشرے میں نارمل بنا دیا گیا ہے لوگ استصال کو سود کو اور کرپشن کو زندگی کا معمول سمجھنے لگے ہیں یعنی اصل زنجیریں ہاتھوں میں نہیں ہیں دماغوں میں پڑی ہیں یہ تو بہت خوفناک حقیقت ہے مصنف کی اس تدریجی حکمت عملی کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی پرانی اور بوسیدہ عمارت کے اندر ایک نیا درخت لگانا नया दरख़्त लगाना जी अगर आप उस पुरानी और द्योहेकल इमारत पर सीधा हथौड़ा चलाएंगे तो छत आपके अपने ही सर पर आ गिरेगी اس کے بجائے آپ اس کے اندر وہ نیا درخت لگاتے ہیں اس کی آبیاری کرتے ہیں اور اسے پروان چڑھنے دیتے ہیں اچھا یعنی خاموشی سے ایک متبادل کھڑا کرتے ہیں بالکل جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں خود بخود اس پرانی عمارت کی بوسیدہ بنیادوں کو کھوکھلا کر کے گرا دیتی ہیں اور ایک نیا مضبوط اور قدرتی ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے ارے واہ یہ درخت والی مثال تو اس پوری حکمت عملی کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا قدم کوئی عسکری بغاوت نہیں بلکہ بیانیے کی تبدیلی اور شعور کی بیداری ہے بالکل صحیح لیکن جب تعلیمی اداروں میڈیا اور فکری حلقوں کے ذریعے عوام میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ ایک عادلانہ نظام ممکن ہے تو اس کے بعد اگلا عملی قدم کیا ہوتا ہے क्योंकि मेरा क्यूँकि सिर्फ शाउर तो पेट नहीं भर सकता और ना ही मीशत चला सकता है हाँ, ये बजा आपने। जब की एक सतह पैदा हो जाती है तो मुसन्फ़ के मुताबिक अगला मरहला तदरीजी और इधारा जाती असलाहत का होता है यहाँ उन बूसीदा बुनियादों में दरख्त की जड़े फैलाने का अमल शुरू होता है यानी अमली काम शुरू होता है जी حکمت عملی کے تحت پورے نظام کو ایک دم الٹنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ سے شروعات کی جاتی ہے پائلٹ جیسے مثلاً سب سے پہلے کسی ایک مقامی سطح پر زکوٰۃ کے نظام کو انتہائی شفاف اور جدید خطوط پر استوار کر کے اسے موثر بنایا جاتا ہے چھوٹے پیمانے پر ایسے مقامی مالیاتی ادارے قائم کیے جاتے ہیں جو بغیر سود کے نفع و نقصان کی بنیاد پر کاروبار کریں صحیح اور پھر جب عوام کو ان چھوٹے اقدامات کے براہ راست اور عملی فوائد اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ خود بخود اس تبدیلی کے محافظ بن جاتے ہیں زبردست اور جو مضمون ہے نا اس میں اس حوالے سے ایک اور بہت زبردست اور حقیقت پسندانہ نقطہ اٹھایا گیا ہے ریاستی اداروں کے اندر موجود افراد کے بارے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ انقلاب کی بات کرنے والے سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا ریاستی نظام اور اس میں بیٹھا ہر شخص ہی کرپٹ یا مخالف ہے. जी हाँ मुसन्फ़ बड़ी हिकमत की बात करते हैं कि रियासत या डीप स्टेट कोई एक ऐसी यकसा दीवार नहीं है जिसमें दराड़े ना हों बिल्कुल इन इदारों के अंदर भी मतलब बहुत से ऐसे अफरात मौजूद होते हैं जो दिल से असलाह और बेहतरी चाहते हैं मगर उन्हें कोई सिमत کوئی متبادل یا کوئی گیادت نظر نہیں آ رہی ہوتی تو انہیں کیسے حکیمانہ حکمت عملی یہ ہے کہ ان عناصل کو تنہا کرنے یا ان سے لڑنے کے بجائے انہیں ساتھ ملایا جائے انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ اسلامی معاشی نظام کا قیام ان کے وجود کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کا راستہ ہے یوں نظام کے اندر سے ہی تبدیلی کے حامی پیدا کیے جاتے ہیں بہت خوب لیکن Hmm, اگر ہم تھوڑا سا عالمی تناظر کو بھی دیکھیں تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور بین الاقوامی تجارتی ڈھانچوں کا کیا ہوگا ہم دنیا سے کٹ کر ایک الگ جزیرے پر تو زندہ نہیں رہ سکتے اس عالمی دباؤ کو کیسے سنبھالا جائے گا ظاہر ہے مصنف اس بات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ آج کی گلوبلائز دنیا میں تنہائی پسندی ممکن نہیں ہے اس لیے وہ تصادم کے بجائے متبادل راستے تلاش کرنے پر زور دیتے ہیں متبادل راستے کیسے مثلاً علاقائی ممالک کے ساتھ معاشی تعاون کو فروغ دے کر ایک بلاک بنانا اسلامی مالیاتی اداروں کا ایک متوازی اور مضبوط نیٹ ورک قائم کرنا اور بتدریج ایسے تجارتی معاہدے کرنا جن میں سودی شرائط کم سے کم ہوں یعنی اپنا ایک الگ سسٹم مضبوط کرنا بالکل یہ اقدامات بیرونی دباؤ کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں جس سے ملک کو اپنے اندرونی معاشی نظام کو پختہ کرنے کا وقت مل جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑی تبدیلی آتی ہے جی جب یہ تمام عوامل عوامی شور کامیاب پائلٹ پروجیکٹس اندرونی حمایت اور علاقائی تعاون ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں تو تب جا کر بڑی آئینی اور قانونی تبدیلیاں لانا ممکن ہو جاتا ہے اور اس وقت کا معاشرہ اس تبدیلی کا دفاع کرنے کے لیے خود میدان میں کھڑا ہوتا ہے hmm. تو اس ساری گفتگو اور اس گہرے تجزیے کا لبے لباب کیا ہے سید جہانزیب آبدی کے اس فکر مضمون سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے सबसे बड़ी बात जो मुझे तो समझ आई है वो ये कि पाकिस्तान में या किसी भी माशरे में एक आदलाना और इस्लामी मुआशी निज़ाम का क्याम रातों रात होने वाला कोई जादुई अमल नहीं है और ना ही ये चंद जज्बाती नारों से मुमकिन है बिल्कुल नहीं ये एक तवील सफर है ये एक सबरा आजमा मुसलसल और गहरी फिक्री व तहजीबी तब्दीली का नाम है एक ऐसी तब्दीली जो जब्र से ऊपर से मुसलत नहीं की जाती बल्कि लोगों के शऊर से होती हुई नीचे से ऊपर की तरफ यानी आप के सफर करती है असल मसला कुदरती वसाइल की कमी का या पैसों की किल्लत का है ही नहीं असल मसला उस नजर उस जाविये और उस नीयत का है जिससे हम उन वसाइल को देखते हैं आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और जब माशरे की मजमुई नीयत और जाविया दुरुस्त हो जाता है ना तो फिर वही जमीन वही पहाड़ वही दरिया और वही लोग मिलकर एक बिल्कुल ही मुख्तलफ खुशहाल और पुराम दुनिया तखलीक कर सकते हैं बेशक वसाइल तो हमेशा से मौजूद है सिर्फ अमानत दारी का शोर बेदार करने की देर है बिल्कुल सही बात है तो इस तफसी नशित को समेटते हुए सुनने वालों के लिए मैं एक गहरा और शायद थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल छोड़ना चाहूंगा آج ہم نے ریاست معدنی ذخائر بڑے بڑے عالمی مالیاتی اداروں اور ڈیپ اسٹیٹ کے تناظر میں بات کی کہ اگر پوری قوم کی معیشت بدلنے کا آغاز اس ایک سوچ سے ہوتا ہے کہ ہم ان خزانوں کے مالک نہیں بلکہ صرف امین اور نگران ہیں صحیح تو ذرا سننے والے ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر کوئی شخص اس فلسفے کو اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی پر لاگو کر لے اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے روزمرہ کے وسائل اپنی ذاتی دولت اپنے وقت اور حتیٰ کہ اپنی صلاحیتوں اور علم کے بارے میں بھی مکمل طور پر یہی سوچ اپنا لے کہ یہ سب ہماری ذاتی جاگیر نہیں ہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں جن کا ہمیں دوسروں کی فلاح کے لیے حساب دینا ہے ارے واہ یہ تو بہت گہری بات ہے تو ہمارے اپنے ارد گرد کی اس چھوٹی سی دنیا میں کیسا خاموش مگر ناقابل تسخیر انقلاب آ سکتا ہے سننے والوں کے لیے یہ یقیناً غور کرنے کا مقام ہے علم اور فکر کی اس جستجو کو جاری رکھیے گا کیونکہ شور ہی وہ واحد طاقت ہے جو جبر کی بوسیدہ عمارتوں میں نئے درخت اگا سکتی ہے اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو